رسم اللہ رحمان الرحیم کل <coughs> جو بات چل رہی تھی بنی اسرائیل میں اور پھر وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عماثر تھے انہوں نے جو باتیں کی تھیں ان کے متعلق تھی کہ کیا, کیا برے جملے وہ کہتے رہے اور اللہ تعالی نے ان کے ان جملوں کا جواب کیا دیا اور آخر پر پہنچ کے یہ بتلایا کہ اچھا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ حق اور باطل اسی طرح ہیں تو چلو پھر مباہلہ کر لو اور دونوں فریق اللہ سے دعا مانگ لیں کہ جہاں پر حق ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے اور آیت نمبر 96 تک ہم پہنچے تھے اب اس کے بعد تین شبہات تھے جو اللہ کی توحید میں خدا کی وحدانیت میں ان کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے اور پہلا شبہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہودیوں کو جب یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلاۃ والسلام ہیں تو جبریل علیہ السلام پر انہوں نے اشکال کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ وہی نہ لاتا اور اس کی بجائے کوئی اور فرشتہ وہی لے کے آتا تو بالکل ہم اس بات کو مانتے اور قائل ہوتے لیکن جبریل کی اور ہماری پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اور اللہ تعالی نے ان کے اس پہلے شبے کا جواب بالکل ستانوے نمبر آئے جو ہے نائنٹی سیون اس کے بالکل پہلے حرف میں دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ کل من کا نا اور ان سے پوچھیے کون ہے جو جبریل امین کا دشمن بنتا ہے پہلا شبہ جو تھا ان کا کہ چونکہ جبریل توحید کو لانے میں آپ کے پاس ساتھ آپ کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے تو اس لیے اگر یہ نہ لاتا تو ہم مانتے اس کا جواب ہو گیا یہ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا اب اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ دیکھیے کہ ان کے اس شبہ کی تردید کرنا شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جوابات اس کے دیے ہیں اور یہ بتلایا ہے کہ ان کا شبہ کوئی چیز نہیں ہے اور تردید کی پہلی وجہ یہ بیان کی کہ فعن ہُو نزلہ ہُو کا یہ جو فعنا ہے یہ حقیقت میں اس شبہ کا پہلا جواب ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ جو دوسری وجہ ہے یہاں پہ مصد کلہ بین یدع اس سے اس شبے کا دوسرا جواب دیا جیسے کہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ بات ایک کرتے ہیں اور اللہ اس کے دو دو تین تین پانچ پانچ جوابات دیتے ہیں تو شبہ انہوں نے ایک ظاہر کیا اور اللہ تعالی نے اس شبہ کا جواب دینا شروع کیا ہے اور یہ پھر مصدق علامہ بین یدے جو ہے یہ دوسری وجہ اس کی بیان کر دی تیسرا جواب دیا وہودن اور چوتھا جواب اس کے بعد دیا وہ بشرا المومنین اور پھر منکانہ لللہ یہ جو ہے پانچواں وجہ پانچواں جواب اللہ تعالی نے انہیں دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم جو اللہ کے فرشتوں سے عداوت اور دشمنی اختیار کر رہے ہو یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے بلکہ تمہیں یہ بہت مہنگی پڑے گی اور یہ کفر ہے ولاقت أَنزَلْنَا اللہ کا بَيِّنَاتٍ یہ پہلی زجر ہے ان کے لیے ڈانٹ ہے اور اس کی تشریح جب اصطلاحات پڑھائی تھیں اس وقت کر دی تھی نا تو اس لیے یہ پہلی ڈانٹ ہے کہ ولاقت انزلنا اللہ کا آیاتم اور اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسری زجر دوسری مرتبہ جو ڈانٹ انہیں پلائی ہے وہ اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ ابک اللہ آہدو احدن جب بھی کبھی کوئی وعدہ کوئی اقرار کوئی پیمان طے ہوگا اور یہ دو چیزوں کے بعد پہلے شبہ کا جواب سمجھیے کہ ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ وجوہات اس کی بیان کی اور پانچ وجوہ بیان کرنے کے بعد دو ڈانٹ انہیں زبردست پلائیں اور یہ پہلے شبے کا جواب ہوا اب اس کے بعد ان کا دوسرا شبہ شروع ہوتا ہے اور دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حسد سلیمان علیہ السلط والسلام یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں یہ جو ان کی حکومت قائم رہی ہے اور بادشاہت یہ آزم باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اس شرک کی وجہ سے مختلف منتر جادو ایسی چیزیں پڑھتے تھے اور اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. یہ ان کا دوسرا شبہ تھا اور اس کو اللہ تعالی نے پھر یہاں سے رد کرنا شروع کیا ہے کہ ولما جا اہم رسول جب ان کے پاس رسول علیہ السلات وسلام آ جہاں پر 101 نمبر آئے ہے ون زیرو ون اس کو آپ دیکھیے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبے کا جواب دینا شروع کیا ہے اور پھر اس کے بعد اسے لے کر چلے گئے ہیں سارا اس شبے کا جواب ہوتے ہوتے ایک سو تین نمبر آیت تک پہنچ گیا ایک سو تین نمبر آیت تک یہ ایک ہی شبہ کا جواب چل رہا ہے یہاں تک سمجھ لیجئے پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے تو پہلا شبہ یہ جبریل امین وہ وہی لے کے نہ آتے کوئی اور آتا تو ہم اس کو مان لیتے دوسرا شبہ ان کا یہ تھا اور اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ چیز حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام ان کے ساتھ ہے اور وہ بھی جادو کرتے تھے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے شرک کرتے تھے یہ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے اور کمال کا جواب ہے ایسا جواب ہے جو قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایسا جواب ارشاد فرما سکتے تھے قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے ایک جگہ آپ سے عرض کریں گے اور تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت ناجائز تھی تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو دنیا میں بھیجا اور وہ دونوں بھی کیا کرتے تھے یہ شرک سکھاتے تھے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس چیز کی تو یہ شرک سکھاتے تھے ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ جادو سکھاتے تھے تو اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنا شرک اس میں شامل تھا تو یہ فرشتے شرک کی تعلیم دینے کیوں آئے تھے اس کا مطلب ہے کہ شرک کرنا جسے تم مسلمان شرک کہتے ہو یہ اللہ کے ساتھ جائز ہے درست ہے کوئی حرج نہیں ہے یہ تین شبہات تھے اور تینوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس پورے رقو میں دیا ہے جبیل امین سے بات شروع کی ہے اور حضرت سلمان علیہ السلط والسلام کا تذکرہ اسی نسبت سے اسی جگہ سے آیا ہے اب آپ اسے دیکھیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد کیا فرمایا ہے ارشاد یہ ہوا ہے کہ جبیل امین کے بارے میں یہ اس شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ جبریل جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے اور دشمنی وہ اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ حضرت مریم کے متعلق ان کا خیال جو کچھ بھی تھا یہودیوں کا اسی وجہ سے حضرت سیدنا نامسی علیہ السلط وسلام کی بھی عزت اور احترام نہیں کرتے تھے اور چونکہ حضرت مریم کے سامنے آئے تھے جبیل امین اور قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ختم سلب شرن سویہ وہ ان کے سامنے آئے ایک بھلے چنگے مرد کی صورت میں تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی بناہ مانگتی ہوں تم سے اس وجہ سے یہودی یہ سمجھتے تھے پتہ انہیں بھی تھا لیکن دل میں شرارت بھری ہوئی تھی نا تو اس شرارت کی وجہ سے خام خاں کے اعتراضات کرتے تھے تو اس وجہ سے بھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی جبیل امین کے ذریعے آنے لگی تو اس حسد میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی بڑے دشمن ہو گئے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کل آپ ارشاد فرمائیے یہ پہلے شبے کا جواب دیا جا رہا ہے من جو کوئی بھی پہلے شبے کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ من جو کوئی بھی شرطیہ ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں کہ جو بھی اس امتحان میں فیل ہو گیا یہی کہتا ہے ٹیچر کلاس میں یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس دفتر میں کام کرتا ہے تو مراد تمام کے تمام ہو جاتے ہیں اس لیے یہ من شرطیہ ہے کہ جو کوئی بھی کانا ول جبریل وہ کیا ہوگا جبریل امین کا دشمن ہوگا فن ہوں سو بلاشبہ یہ جبریل امین نزلہو نازل کر رہے نازل لے کے نازل ہوئے آئے ہیں قلب کا آپ کے دل پر یہاں پر خبر محظوف ہے یہ تو وہ کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں مفسرین اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اس کا جواب یہاں کچھ نہیں ہوا کل من کانا ادب اللہ جبریل آپ ان سے پوچھئے من کانا ادوب اللہ جبریل جبریل امین کا کون دشمن بنتا ہے جو کوئی بھی ہے پھر آگے کیا ہوا فن ہوں نزلہ طلبے کا سو وہ تو آپ کے کلب مبارک پر قرآن کو لے کر نازل ہوئے تو جواب کہاں گیا کل من کانا ادو ادوب اور آپ ان سے پوچھئے یا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے اس کا جواب مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں عبارت یہ ہو جائے گی کہ من منکانہ ادو جبریل جو کوئی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے فلا انصاف الہ وہ کوئی انصاف سے کام نہیں لیتا وہ کوئی درست بات نہیں کرتا جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے وہ کوئی درست بات نہیں کرتا اس سلسلے میں ایک اصول کی بات آپ سے ذکر کریں قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ایسے الفاظ آ جاتے ہیں بھی متعدد مثالیں ہم نے آپ کو دی تھی کہ یہاں پر آگے فکرہ کیا بنے گا تو مفسرین اس کو لکھتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں لوگوں کے ذہن میں آتی رہتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہاں پر یہ بنے گا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی عبارت آتی ہے تو وہ بھی درست ہے کوئی حرج نہیں ہے مگر جب بھی کوئی ایسی چیز آ جائے تو اصول کی بات آپ سے ارض کریں دو باتوں میں احتیاط کیجئے گا ایک یہ بات کر لیجئے کہ جو خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے اس کا پچھلے مفسرین میں سے کسی نے ذکر کیا ہے یا نہیں تیرہویں صدی تک یہ اختلافات تو اب چودویں صدی میں آ کے پیدا ہوئے نا اور تیرہ سو سے پیچھے پیچھے مسلمانوں میں اتفاق ہی تھا اتحادی تھا اتنے فرقے نہیں بنے ہوئے تھے جتنے اب بظاہر نظر آتے ہیں تو کیا ان صدیوں میں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا پچھلوں میں سے کوئی اس کا قائل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جب آپ کو اپنی اس بات کی تعید مل جائے تو یہ ایک بڑا مرحلہ ہے ہو گیا اصول کی ایک بات یہ اور دوسری اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی غور کر لیجئے گا کہ کہیں جس مفسر کو آپ کوٹ کر رہے ہیں جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں جس کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے اور آپ کو اصل اس کی مل گئی ہے اس کی مفردات میں سے تو نہیں ہے اس کے تفردات میں سے تو نہیں تفردات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالعموم لوگوں کے ساتھ ہے جب ان کا علم بڑھ جاتا ہے نا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نئی بات ایک آدمی کہہ دیتا ہے اور باقی جو امت میں اس کے مواصرین یا اس کے فوراً بعد آنے والے وہ کہتے ہیں کہ ان کا علم اپنی جگہ پہ مسلم لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ بات درست نہیں اس کو کہتے ہیں تفردات فرد کہتے ہیں نا اکیلے کو ایک آدمی کو تفردات کے مطلب کہ وہ اسرائی میں اکیلا ہے تو اس کے اپنے تفردات میں سے نہ ہو اس سے بھی پچھلے محسرین کو دیکھ لیں مثلاً آپ نے دسویں صدی کے ایک مفسر کو دیکھا اور یہ خیال آپ کے ذہن میں تھا کہ یہاں پر یہ بات ہوگی اب وہاں سے آپ کو صنعت مل گئی تو آپ دسویں کے بعد گیارہویں صدی والوں کو بھی دیکھ لیجیے کہ انہوں نے کہیں اس مفسر پر اعتراض تو نہیں کیا اور پھر اس سے زیادہ یہ کہ نویں اور آٹھویں اور ساتویں اور چھٹی صدی میں دیکھ لیجیے کہ وہاں بھی یہ معانی آئے ہیں یا نہیں اگر وہاں سے تائید مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے الحمدللہ یہ توافق ہو گیا جو چیز آپ کے ذہن میں آئی وہ پچھلوں کے ذہن میں بھی آئی تھی اور اس کی سند مل گئی اور پھر تیسری بات جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس قول کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے آدمی انہی سے نقل کر دے کہ فلاں فلانے کے لکھا ہے آفیت اسی میں تفردات ہر شخصیت کے ہوتے ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جس کو بعض معاملات میں ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تعمیہ رحمت اللہ علیہ سے وہ بڑھ گئے تھے بعض معاملات میں بعض چیزوں میں اس کے باوجود اس آدمی کے ہاں تفردات ہیں مثلا ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ دوزخ ہمیشہ نہیں رہی یہ ان کا اپنا تفرد ان کے ساتھ ہیں دو چار لوگ اور بھی لیکن امت کبھی بھی اس پہ قائل نہیں رہی ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے بعد کس صدی میں تھے ابن کئیم آٹھویں سات صدی میں تھے کیونکہ انتقال ہوا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا سات سو اٹھائیس میں چھ سو اکسٹھ میں ان کی پیدائش ہوئی اور سات سو اٹھائیس میں انتقال ہوا ہے اور ان کے بعد اسی صدی میں انتقال ہوا ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ کا تو گویا یہ کہیے کہ ساتویں صدی میں ان کا وجود تھا اور آٹھویں صدی اصل میں ان کے کام کی تھی اسی میں ان کا انتقال ہوا تو آٹھویں صدی کے بعد جو آئے انہوں نے ابن قیم پہ تنقید کی ہے ان کے اس نظریے انہوں نے کہا یہ نظریہ ان کا اپنا تھا بس اس کی اور تائید کہیں سے نہیں ہوتی تو تفردات ہوا کرتے ہیں ہر بڑے شخص کے ہوا کرتے ہیں لیکن ان تفردات کی بنیاد پر نہ تو اس شخص کو رد کر دینا چاہیے اور نہ ہی ان کے تفردات کی بنیاد پر فتوا دے دینا چاہیے کئی لوگوں کا قول آپ کو مل جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں تو انہوں نے کہا یہ روس والے ہیں اس صدی میں بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یو اور ماجوج جن کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے یہ روس والے ہیں اور چین والے ہیں اور بعض نے جاپان والوں کے متعلق لکھ دیا لیکن ہم سمجھتے ہیں جتنے بھی بڑے آدمی ہوں یہ ان کے تفردات میں سے ہے یہ واحد ان کی آراء ہیں باقی لوگوں کی آراء اس پر نہیں تو اس لیے یہ اصول کی باتیں آپ سے عرض کر دی کہ جہاں بھی کوئی الفاظ کوئی چیز کوئی تفسیر ایسی ذہن میں آتی ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے یا یہ ہوگی اس کی تفسیر اس میں دو احتیاطیں کر لی جائیں ایک تو یہ کہ پیچھے دیکھ لیا جائے کہ کس نے لکھا ہے اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ چیز جو انہوں نے لکھی ہے وہ ان کے تفردات نے سے نہیں اور پھر جب آدمی کو اطمینان ہو جائے تو اس کی نسبت انہی کی طرف کر دے کہ انہوں نے اس پہ یہ لکھا اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کچھ لوگوں کو رہنا چاہیے تاکہ آپ جانتے ہی ہیں جو اس کے بعد ہے تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کل من کا نا ول جبری ان سے پوچھئے کون ہے جو جبریل امین کا دشمن ہے ایک ترجمہ اور ایک یہ کہ منکانہ دبل جبریل جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے وہ اس سے دشمنی کیسے اختیار کر سکتا ہے فلا انصاف الہ وہ کوئی صحیح بات نہیں کرتا ف بلا شک کو شبا اس کو ہو کی ضمیر کدھر کی لوٹی جبریل امین کدھر ان سو بلا شک کو شبا وہ اس کو اس کو یا اس نے اس نے نزلہ نازل کیا ہے اس کو اس نے نازل کیا ہے جبریل امین نے کیا چیز نازل کی ہے ہو اس قرآن پاک کو اللہ کلوی کا آپ کے دل پر یہاں اللہ تعالی مراد نہیں دیے جا سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ جبریل امین کا تذکرہ چل رہا ہے نا تو ہو کی زمیر پہلی جبریل امین کی طرف لوٹی اور دوسری نزلہ القرآن کہ جبریل امین اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے اعلیٰ قلبے کا آپ کے قلب پر بے عزن اللہ اللہ کی اجازت سے یا اللہ کے حکم سے عزن جو ہے دونوں معنی میں عربی میں آتا ہے حکم کے معنی میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عزن کے معنی میں بھی تو یہ پہلا جواب دیا ہے کہ تم جو جبیل امین کے دشمن بن رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ کوئی اور آتا تو وہ آ کیسے سکتا تھا وہ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے کل پر بھی جو نازل ہوا ہے اللہ, اللہ کا حکم تھا اس وجہ سے وہ نازل ہوا اس کی اپنی کوئی اختیار کی بات تھوڑی تھی تو اس سے دشمنی وہ در حقیقت مجھ سے دشمنی مصد کن یہ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ تصدیق کرتا ہے لما بین یاد جو کچھ کے سامنے ہے جو کچھ کے اس کلام سے پہلے ہے قرآن تصدیق کرتا ہے یہ دوسری وجہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو کچھ کے اس سے پہلے ہے یعنی تورات انجیل انچیل وغیرہ تیسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ہدن اور قرآن ہدایت ہے ہدن کا مطلب بڑی عظیم الشان شاہراہ ہے بہت بڑی ہدایت ہے قرآن پاک یہ ہدن کو آپ دیکھ لیجئے تنوین سے ذکر کیا ہے اور تنوین کئی جگہ پر کسی چیز کی عظمت کے لیے آتی ہے ایک اور جگہ بھی آ رہی ہے وہاں بھی آپ سرز کریں گے تو ارشاد ہوا یہ کہ وہ ہدن قرآن پاک کیا ہے ہدایت یہ سب چیزیں ہدن اور اس کے بعد جو آ رہا ہے نا بشرا یہ دونوں لوٹ رہی ہیں مصدق ان کی طرف اور مصدق کون ہے قرآن پر اللہ تعالی نے اشار فرمایا کہ یہ لے کر اس کو یعنی قرآن کو آپ کے دل پہ اللہ کی اجازت سے یا اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے اور قرآن یہی مصدق جو ہے جو لفظ تھا یہی ہدن بھی ہے اور یہی بشرا بھی ہے بشرا کا مطلب بشارت دینے والا یہ دونوں چیزیں للمومنین ایمان والوں کے لیے تو اس سے ایک تو جبیل امین کا اللہ کے ساتھ قرب کا پتا چلا کہ اللہ کی اجازت اللہ کا حکم ایسا بڑا فرشتہ ہے وہ پاتا ہے اور پھر اللہ کی وہی دے کر نازل ہوتا ہے تو اگر وہ امانت دار نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری وہی کا سلسلہ مشکوک ہو جاتا اور دوسرے قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں بیان کر دی اللہ نے فرمایا ایک تو ہم نے اسے نازل کیا اور دوسری فرمایا کہ مصدق قرآن جو ہے وہ تصدیق کرنے والی چیز ہے پچھلی کتابوں کے متعلق وہ یہ نہیں کہتا کہ پچھلی کتابیں اللہ نے نازل نہیں کی تیسری چیز بتا دی کہ ہدایت بھی ہے اور چوتھی چیز یہ بتا دی کہ وہ بشارت ہے کس کے لیے ایمان والوں کے لیے خاص طور پہ للم و ہے کہ ایمان والوں کے لئے قرآن بشارت ہے کہ قرآن جب سمجھ میں آ جائے گا اور قرآن پاک کو جب لوگ پڑھیں گے تو ان کی عملی زندگی کو تبدیل ہونا چاہیے کیونکہ قرآن کی تعلیم اور اس کی سمجھ اس کے بعد بھی انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے وگرنا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کی سمجھ دے دیں اور پھر بھی اس کی زندگی جو ہے وہ عملی طور پہ درست آہستہ آہستہ جو کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے شخصیت میں اور اللہ کی نافرمانی فرمانی اور معصیت دھلتی چلی جاتی ہے نکلتی چلی جاتی ہے جتنا قرآن کا اثر شخصیت پہ بڑھتا چلا جاتا ہے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا ہی قوی ہوتا جاتا ہے ہدایت بھی فرمایا اور بشرا بھی فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے لئے بڑی بشارت کی چیز بشارت اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ اس دنیا پر کبھی غور کریں کون سی چیز ایسی ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص چیز ہے ویسے تو سب چیزیں ہی اللہ کی ہیں زمین و آسمان پوری کائنات اسی مالک حقیقی کی ہے لیکن بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس جگہ پہ اس کی تجلیات پڑتی ہیں خاص تعلق ہے اس جگہ کو اللہ سے اور اللہ کو اس جگہ سے اسی لیے کہتے ہیں لیکن اس کی تمام تر عزت شرف اور بیت اللہ کے تقدس کے باوجود وہ حق تعالی شان سے یقیناً ایک الگ چیز اللہ کا اس گھر سے کوئی دور دور کا ایسا تعلق نہیں ہے جیسے انسانوں کا اپنے گھروں سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف جو ہم کرتے ہیں اس کی عزت اور شرف اور اس کی عظمت کی وجہ سے کرتے ہیں وغیرہ اللہ کا کوئی حقیقی تعلق ایسا نہیں کہ اس گھر میں آتا ہو یا علیہ زب انسانوں کی طرح کوئی اور معاملات ایک چیز ہے بس اور وہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اللہ کے صفات اس کی ذات کا عین بھی نہیں اور اس سے جدا بھی نہیں یہ کسی وقت بحث آ جائے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بس ایک چیز ہے جو اس کائنات میں آئی ہے جس کا حقیقی تعلق اللہ سے موتضلا کا اور اہل سنت کا یہی جھگڑا رہا کہ متضلا یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے مٹ جانے والی چیز ہے اور امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت کلام ہے اگر ہم اس کے متعلق مان لیں کہ خدا کی صفت ختم ہو جانے والی چیز ہے مٹ جانے والی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی باقی صفات پر بھی یہی اعتراض آئے گا تو ایک چیز ہے بس قرآن پاک اور کتنے ایسے ہیں اس سے نیکسٹ ٹیپ میں آپ دیکھیں جنہیں بیت اللہ کے جانے کے لیے کتنا شوق کتنا اشتیاق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے مومن انسان کے دل میں ہوتا ہی ہے کہ خدا کے گھر میں موقع ملے تو حاضری دیں اور وہ حالانکہ مجازی نسبت ہے حقیقی نہیں سمجھے آپ تمہاری بات کہ اللہ کا گھر حقیقت میں نہیں اس گھر کی شرف اور عزت کے لیے ہم کہتے ہیں نا خدا کا گھر ہے حقیقت تو اللہ ہر جگہ یہ اس کے شرف کے لیے کہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم کتنے اشتیاق دل میں ہوتا ہے اور یہ جو حقیقی خدا کی صرف ہر گھر میں موجود ہے اس کی طرف سے کتنی غفلت ہوتی سمجھے آپ کہ جس گھر کی عزت اور عظمت ایک نسبت ہے بس اس کے لیے کتنا شوق ہوتا ہے کہ جائیں دیکھیں حج ہو عمرہ ہو طواف ہو حتیٰ کہ جو وہاں رہ چکے ہوتے ہیں برسا برس گزارے ہوئے ہوتے ہیں اور حج اور عمرہ اور طواف کی سعادتیں اللہ نے ان کے مقدر میں کی ہی ہوتی ہیں اور ہر طرح سے نیکی اور خوبی کما کر آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کے باوجود خدا کی اس صفت حقیقی کو کلام کو وہ نہیں سمجھتے جو حقیقت ان کے گھر میں ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے اس کی طرف سے بےتوجہ سمجھے یہ ہے چیز اللہ نے فرمایا قرآن ہدایت بھی ہے اور عظیم الشان ہدایت ہے وہ بشرا اور بہت بڑی بشارت ہے للمومنین خاص طور سے ایمان والوں کے لیے تو بہت قابل قدر چیز ہے